جی فرمائیے منت کیا کی منت کے الفاظ کیا وہ بتائی ہاں دیکھیے اگر اس نے صدقے کی منت کی نا تشیف یہ دو قسم کی اگر اس نے یہ کہا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا فلاں کام میرا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں اتنے ہزار روپے صدقہ کروں گا یہ واجب یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہاں اب رہا کوئی یہ منت کی کہ میں فلا مزار پہ پھول کی چادر چڑھاؤں گا یا فلا مزار پر حاضر ہوں گا یہ مستحب ہے یہ اگر اس نے نہیں کیا یا بھول گیا تو شرن اس میں کوئی تعدب نہیں یہ ہمارے یہاں خواتین نے یہ مسئلہ گھڑ لیا ہے کہ ہم نے جناب وہ خواجہ غریب نواز کی منت کی تھی کہ ہم حاضر ہو کے پھول کی چادر چڑھائیں گے اور ہم تو جا نہیں سکے اب بچہ بیمار ہو گیا تو ایسا لگتا ہے جیسے خواجہ غریب نوازی نے اس کا ٹیٹوا پکڑ لیا کہ تم نے منت پوری کیوں نہیں کی تو یہ ہماری عقیدہ درست نہیں ہے اس میں اگر اسے حاضری پر جائے مزارات پر تو یہ مستحب ہے شرعی منت یہ ہے کہ وہ روزے رکھے یا صدقہ یا نماز پڑھنے کی نیت کرے کہ میں یہ کام ہو جائے اس کا کرنا واجب ہے یہ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا اب رہا بھول گیا اب اس کا میں کیا جواب دوں جب یاد آ جائے جب کر لیں